بس اللہ الرحمن محمد و رحمن الحمۃ الحمد اللہ علیہ ومن وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باۃََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الَاكى تمام شاملي برادران برادران گراميّ صاحب كو السلام علیکم و رحمت اللہ وبركاتہ بہرال جو ہے ابھى تقريباً ایک مہينہ وقفہ کے بعد جو ہے آپ لوگوں كى خدمت میں دوبارہ آج سے حاضر ہو رہا ہوں اب اس میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو درست تدریس میں نہیں کر سکا روزانہ کی درخت جو بیچنا تھا نہیں سن کر سکا جس کا میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں تو ابھی آپ لوگوں کے دعوں کی برکت سے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گیا ابھی میں دوبارہ جو ہے اوراد ختھیا کی تشریح اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس میں آج کا درج ہمارا درخت نمبر پانچ سو چھلی ایک سو اڑتالیس سے شروع ہو جائے گا اورادت فتحہ میں میں ناولوں بتا بتایا تھا کہ اس میں کل پچاس لال اللہ ہے اور میں پھر ذیلی پیراگراف میں ہے تو لال اللہ نمبر کے بعد پیراگراف زیادہ ہے ذیلی پیراگراف پندرہ سولہ ذیلی پیراگراف ہے تو لال اللّہ نمبر کے ذیل میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آج کے دس میں جو پیراگراف لال اللّہ کے جو ذیل پیراگراف پیراگراف نمبر ہے یہ مقدس دعا آج کے درس میں یعنی پانچ سو چھ اور ایک میں جو اورد جو ملک الجبار کے حصہ ہے پہلا حصہ اورد فتح کا یہ مقدس حصہ آج کے دعا میں کہ اللہ علا مانی علما آیتا یہ جی پیغام پانچ ولا موتی عالمہ مناتا ولا رات علما قزیطنف یہ پیر پیراگراف اس پیراگراف کے اندر جو ہے چار جملے ہیں تو میں پہلا جملہ جو ہے لا مانع لما لہ ماۃ اس مقدس جملے کی پہلے توجہ کروں گا آپ لوگوں کو تو اللہ جو ہے یا اللہ اے اللہ یعنی اے یا اللہ کے معنی میں ہے ہاں جی اللہ جو ہے یعنی یا اللہ کے معنی میں ہے یا اللہ کا معنی بھی اے اللہ ہے اللّہ کا معنی بھی اے اللہ ہے تو جو ہے میم مخر میں مشدل لیا جائیں تو پھر اللہ کو داخل نہیں کرتے تو اے اللہ پرو نگار اللہ ہم اللہ ہم اے اللہ اے پرو نگار اے کائنات کا مالک لامان لما آتے تو لا حرف نفی ہے جن جنس کے لہے نہیں کوئی نہیں لا مانیہ نہیں کوئی نہیں معیا یہ معنیون سے یہ لا کی وجہ سے زبر آیا ہے ایسے وہ حلقے شیخ آباد مزکر ہے لانب جن کی وجہ سے معنیاض پتھر دیا گیا ہے ورنہ معنی ان نیا سنیں <تصفح> جی یہ معنی عماً فیل تھے اس کا مزہ جو ہے روکنا معنی مضر رکاوٹ بننا معنون یعنی روکنے والا رکاوٹ ڈالنے والا یہ معنی جو ہے عربی لغت عربی اردو القام و سلجدید نے یہ معنی کیا ہے کہ معنی یعنی روکنے والا رکاوٹ ڈالنے والا تو لا معنی ہو جائے گا کوئی روکنے والا نہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں کوئی روک نہیں سکتا کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے ہاں جی اللہ اللہ لا معنی کوئی روک نہیں سکتا کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا لما آتے <تصفح> لما میں لام حرفجر ہے ما ماشل یعنی الرزی کے معنی میں جو کے معنی میں جو چیز کے معنی میں جو ہے لما کا ماں ماشلہ معنی میں یعنی جو جو چیز لما آتی یعنی جو چیز جو آتے تھا پھیلے آتا یوتی اے تا ان سے پھیل ما جس جی واجمت کلیم اجوا فالسم بھی آ ماں آتے تھا <تصفح> یہ جو ہے ماہ موصلہ کا شلا ہے اس پہ آت مائے موسلیٰ کا سل اور عابد ہو ضمیر معذو ہے آصل میں آتے تہو ہے آتے تہو آتا از آزماد ہاں جی تہوس یہ از ازماد عین تا واؤ اس کا اصل مادہ ہے ہاں جی عین تا واؤس اس کا آشرواد تو عطا یا تو اتون اس کے معنی لینا لکھا ہے سلاسی مجیرہ جو مان لینا لیکن آتا بابار میں لے جائیں آتا شی تان دینے کے معنی میں آتا یا تو آتون کے معنیٰ لینے کے معنی میں اور جب اس کو سلاسی مجیرا اس کو متعدد بنائیں بابر بھار میں لے آ کر آتا ہو شی معنی ای تان یعنی دینے کے معنی میں تو لیما تو آتےتا یعنی تو نے دیا لیما آتے تھا یعنی جسے تو نے دے دیا تو دیا تو نے عطا کیا آتے تھا تو لیما آتے تھے یعنی جسے تو نے دے دیا جسے تو نے عطا کیا یعنی جو چیز تو کسی کو عطا کرے دے دیں تو اس کا لفظی تجمجوم آ جائے گا تو اللہ اللہ لا مانیا کوئی روکنے والا نہیں کوئی روک نہیں سکتا لیما آتے تو وہ چیز جو تو کسی کو آتا فرماتا ہے تو کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا پوری دنیا جمع ہو جائیں حالات کسی کو چیز دینا چاہیں روک نہیں سکتا دلی دعا کا در ترجمہ جو ہیں جو دعوت فتح کے جن حضرات نے ترجمہ کیا چونکہ ابھی تہوار پر تین ترجمے علی سنت والجماعت کا دین کا جی ان کے دو عالم دن کا ترجمہ لیکن ایک کا تشریح کے ساتھ ہے عنصر الصابری صاحب عنصر صابری صاحب کے ترجمہ اور تشریح ساتھ ہی لہٰذا میں اس سے نقل کرتا ہوں اس کے اندر بھی ترجمہ آ گیا ہے نظیر احمد نقش بندی کا اور اس کا ترجمہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے تو عالصنت کی, کی دو عالم نے ترجمہ کیا ہے ہاں جی تو ان کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اللہم لا علامِ لمات تک انہوں نے جو ترجمہ کیا یہ اے اللہ جو خوش تو عطا فرمائے کوئی اس کا روکنے والا نہیں جو گرتا عطا فرمائے کسی کو کوئی اس کا روکنے والا نہیں اور شاید خورشید نے یہ تجمہ لکھا ہے علامہ پرو نگار تیری عنایت کردہ چیز کو کوئی روک نہیں سکتا یعنی تو کسی کو کوئی چیز عطا کرنے چاہیں تو کو کوئی روک نہیں سکتا بداخی نے جو ترجمہ کیا ہے پرو نگار جو بھی چیز تو عطا کر دیتا ہے جو بھی چیز جس کو بھی یعنی تو عطا کر دیتا اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا جو بھی چیز تو عطا کر دیتا ہے کسی بھی ساز کو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے یہ بندہ آخر جو تجمہ یہ قریب قریب ہے سب نے ایک ہی مفہوم کو عبارت الفاظ اپنے اپنے الفاظ میں باماورہ تجمہ کیا ہے سب درست کوئی غلط تجمہ نہیں ہے سب درست میں نے سارے نے لکھا کہ میں جو بھی تجمہ آپ کو پسند آ جائے اسی کو ذہن میں رکھیں تو اس مبارک دعا کے حوالے سے اللہم اللہ ملّہ مان علیہ مات جو ہے قرآن آیات سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ ہر قسم کے رزق کا تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہے پاک آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر قسم کے رزق کا تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہے نیز ہر قسم کی فوزات و نعمتیں بھی جو بھی فیس دینا ہے نعمتیں دینا ہے بھی اسی پاک ذات کے دست قدرت میں ہیں لہذا وہ چیزیں دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا لم کی ماں جو عمومیت رکھتا ہے یعنی جو بھی چیز اللہ دینا چاہے خواہ مال دولت ہو یا اقتدار سلطنت ہو یا عزت و شرف ہو یا کثرت اولاد ہو سب اسی پاک ذات کے اختیار میں ہیں تو وہ کسی بھی نوعیت کے انعامات سے جسے کسی بھی نوعیت کے نامات جو ہیں ہاں وہ کسی بھی نوعیت کے نامات جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا اگر یہ تمام محلقات عالم جمع ہو کے روکنا چاہیں ہرگز نہیں روک سکتا لہذا وہی ذات اقدس اللہ کلشین قدیر بادشاہ ہے اور یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہاں کہ اللہ عم لام علی ما اے میرے پروردگار اے میرا اللہ لا لامانیہ کوئی نہیں روک سکتا کوئی رکاوٹ نہیں لگ سکتا لما دیتا ہوں جسے تو جو بھی انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں کہ خواہ مانوی خواہ ظاہری خواہ دنیاوی خواہ اخروی خ اولاد کی سرد میں خواہ مال و دولت کی سرد میں خواہ اقتدار کی سرحد میں خواہ علم مبارفات کی سرحد میں کسی بھی قسم کی عنایات تو کس بندے پر کرنا چاہیں تو پوری دنیا کی طرف جم ہو جا کے اس کو روکنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اسی کا جو ہے دوسرا حصہ دوسری دعا اسی کا دوسرا حصہ والمہ مناتا ہے وہ لا موتیا اس میں لغات بن واؤ اور کی معنی میں خراب اور کی معنی میں ہاں جی لا یہاں بھی معنی نہیں کوئی نہیں لا نفی سے جو کہ نفی عموم کے لاتے کوئی نہیں ہاں جی موتی آتا, اتا دینا شانا جو دینا القام جدید سے موتی سے اس میں فعال کے شرائے ہاں جی تو یہ آتا موتی جو ہے اس فائل کا سرائے اس عطایوتی سے جو موتی سکھا ہے موتیاں سنبھال کے چڑھائے یعنی عطا کرنے والا دینے والا تو موتیہ کہ یا پر زبر جو ہے لا نفی جس کی لا کی وجہ سے آئی ہے اس لا کی وجہ سے موتیا پڑھا ہے ورنہ موتی نکتے ہیں اس کو تو لا موتیہ کوئی دینے والا نہیں کوئی بھی عطا کرنے وقت نہیں کر سکتا ہاں جی اللہ مان لما تیتا ولا موتیا لما مناتا ولا یعنی وال موتیا کوئی آتا نہیں کر سکتا کوئی نہیں دے سکتا کس کو کسے نہیں دے سکتا کوئی لیما مناتا ہو لما جسے جس چیز کو جو چیز لما مناتا یہ سگا و حض کر حضر فی ال معروف حضر فی نومنن منن سے روکنا رکاوٹ بننا روکنا رکھاوت بڑھنا تو مانا ہاں جی ومین ہو وان کسی چیز سے معروم کرنا منع کرنا باز رکھنا تو لمہ کا مائع موصل تو یہ سارے معنی القام جدید میں منع یمن سے لکھا ہوا ہے ہاں جی تو لما کا مائے موصلہ ہے منع تہو اسلحا تو منع تہو ضمیر ہو رابط حض ہوئے ہے تو مفول کی ضمیر اکثر حض ہو جاتی ہے تو آپ اس بات کا ترجمہ کیا بنے گا وہ والا موت علم آتا ہے اس کا ترجمہ جو ہے علامہ بشن معروف نے یوں کیا ہے اور تیری روکی ہوئی چیز کا کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز پہنچانے میں رکاوٹ ڈالے ہاں اللہ چاہے یہ چیز اس بندے کو نہیں پہنچنا چاہیے اس کو نہیں ملنا چاہیے تو کوئی جو ہے اس کو آپ دے نہیں سکتا کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا علامہ جو تجمہ لکھا اور تیرے روکی ہوئی چیز کا کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا علامہ بشمیر نے یہ تجمہ کیا اور انصر صابر صاحب جو علیہ سنت کا عالمِ دین ہے ان جو اشارے ہیں دعائف عورت فتح انہوں نے ان ان یہ تجمہ لکھا اور جو تو روک لے اور جو تو روک لے ہاں جی لما ملاتا کا تجمہ پہلے لکھا اور جو تو روک لے وہ لاموتیا کوئی وہ عطا کرنے والا نہیں صافر صاحب, صاحب نے یہ تجمہ لکھا اور بنداخیر نے جو تجمہ دیکھے انہیں کے قریب قریب ہی ترجمے سارے صحیح ہیں غلط کوئی نہیں ہے میں سارے تجمل کر رہا ہوں جن میں سے جو آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ کے ذہنی میں بیٹھے وہ بہتر اور کوئی دینے والا نہیں لفظ تجمہ لیا سکھا ہے ولا منہ کیا کوئی دینے والا نہیں کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا ہے والا منہ کیا کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی لما ماتا مناتا جسے تو رو لے یا جسے تو رو لیں کوئی نہیں دے سکتا تو اس دعا کی بھی توضیح ہے جس طرح سابقہ دعا میں فرمایا کہ اللہ اگر کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اسی طرح اس دعا میں فرمایا اگر اللہ کوئی چیز روک لیں یا اللہ کسی شخص کو کوئی چیز دینا نہیں چاہتا تو کوئی دوسرا اسے دے نہیں سکتا کیونکہ حقیقت میں اس کائنات میں نظام و حکومت اس باغذات کی ہے جو اس کائنات کا رب معبوط خالق رازق اور مالک ہے لہذا اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف نہ آسمانوں میں کوئی پرندہ پر مر سکتا ہے اور نہ زمین میں کوئی جاندار حرکت کر سکتی ہے لہذا وہی پاک ذات جو دینا چاہے دے کے رہے گا اور جو روکنا چاہے وہ وہ رو روک رو رو رو رو رو رو دیں گے ہاں جی کیونکہ پوری کائنات کی تدبیر و باگ دور اس سے ذات اقدس کے دست قدرت میں ہے ہمیں اس بات پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم و واجب ہے میرا عبوم بار بار بتا رہا ہوں ہماری جو دعائیں ہیں کے سب پہ ہمبر گرامی سے منقول دعائیں ہیں مستند دعائیں ہیں تو یہ دعا بھی ہیں اللہ کے درگاہ میں یہ ہمارا عاقعدے بھی یہ دعائیں پوری عقیدت کے ساتھ پڑھیں پوری جو ہے سو فیصد یقین کے ساتھ پڑھیں تاکہ دعا کا فیض ہمیں مل جائے اللہ سے یہی دعا کریں چ <سؤال> اللہ اللہ عن علماتا تو جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا تو جو چیز جس طرح کے چیز جسے بھی دینا چاہے کوئی پوری کائنات جم ہو جائیں اس کو دے نہیں سکتا وال موت علمہ منع تھا اگر تو کسی کو کوئی چیز روکنا چاہے نہیں دینا چاہے کہ کوئی کسی تک کوئی چیز نہیں پہنچنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو دینا چاہے دے نہیں سکتا یہ صوفی سندرس قرآن حقیقت کے مطابق کے مطابق ہے ہمیں ان دعاؤں پر پوری یقین کے ساتھ ہے زنگرمی پڑھنا چاہیے میری دعا ہے کہ علامہ ان دعاؤں کو بامارفت ترقی سے پڑھنے کی توفیع طرم ہے یا رب العالمی